یا یوہن لدین آمن استا بے صبری اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو جب کوئی شخص صبر کرتا ہے صبر کی برکت سے اللہ تعالی غیبی امداد عطا فرماتا ہے بلکہ اشاد فرمایا جو باوجود قدرت کے انتقام نہ لے جھگڑا نہ کرے اللہ تعالی اس کی طرف سے فرشتہ مقرر فرماتا ہے اس کی امداد کی جاتی ہے و اور نماز سے مدد طلب کرو کہ نماز کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تو شان بہت بلند بالا ہے آقر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں نماز کو اختیار فرماتے اور یہی تعلیم ہمیں بھی دی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو دو رکعات نفل نماز حاجت کی پڑی جائیں صحابہ کرم بزرگان دین کا یہی طریقہ جب بھی پریشانی آتی نماز کی کثرت کر دیتے اور ہمارا کیا حال ہے کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے آج کل تو پریشان ہو ذرا ان پریشانیوں سے فارغ ہو جاؤں پھر نماز پڑھوں گا ہم پریشانیوں میں فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں نا جانے ہماری پریشانیاں کیوں دور نہیں ہوتی ان نوازریم <مَعَصْحَابِرِيم> بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تَقُولُ لمئی یو قلفی سبھی للہ کی اموات اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل آہیا بلکہ وہ زندہ ہیں آحیا زندہ ہیں ولا کل تشکرون ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ اگر زندہ ہیں تو یہ ہمیں چلتے پھرتے نظر کیوں نہیں آتے فرمایا یہ زندگی ان کی تو ہے مگر تمہاری آنکھوں پر پڑدے ہیں تم ان کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتے ولا کی تشعرون ہاں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہاں پر ارض کروں کی بسا اوقات انسان قرآن کو نہ صرف خود غلط سمجھتا ہے دوسروں کو بھی غلط سمجھانے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ کوئی صاحب ٹی وی پر آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ شہید زندہ ہے لیکن قرآن نے کہا ولا قلع تشرون ہاں لیکن انہیں شعور نہیں ہے اور کہنے لگے کہ اس کی یہ معنی ہے کہ شہیدوں کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے انہیں شعور نہیں ہے کہ بڑا افسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کس انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ ولا قلع نہیں ہے لا تش ہے اگر یش ہوتا تو مانا ہوتا انہیں شعور نہیں ہے یہاں پر تش اے لوگوں تمہیں شعور نہیں ہے یہ کب کہا گیا کہ انہیں شعور نہیں ہے بلکہ فنا ولہ کہ لا تشعرون وہ تو زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی نظر نہیں آتی تو شعور تو ہمیں نہیں ہے اور انہوں نے اس کا ترجمہ لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے اس کا ترجمہ کیا کر دیا انہیں شعور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو غلط ترجمہ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہید زندہ ہے مفسرین فرماتے ہیں خصوصاً علامہ اسماعیل حقی الرحما روہ ال بیان میں شخص فرماتے ہیں کہ جو شہید میدان جنگ میں گیا اور تلوار سے کٹ کر وہ شہید ہو گیا وہ زندہ ہے اور وہ شخص جس نے جہاد اپنے نفس سے کیا اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نفس سے جہاد یہ اکبر جہاد ہے تو جو میدان جنگ میں جا کر شہید ہوا وہ بھی فرماتے ہیں زندہ ہے اور جو اللہ کا نیک بندہ ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد کرتا رہا اور یہ مبارک زندگی اس نے گزاری وہ جب دنیا سے گیا تو وہ بھی زندہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَضَرُور بَضَرُور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے وَالجُوع اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال مال کے نقصان سے وَالْأَنفُسِ اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے بس شیر اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے تو ایسے حالات آئیں گے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے میں یہ ذہن رکھنا ہے کہ صبر کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور جب بندہ صبر کرتا ہے پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے, اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَتْ <تصفيق> وہ لوگ جب انہیں مصیبت آتی ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں پیغام یہ میرا کیا ہے سب اللہ ہی کا ہے اس کا مال تھا اس نے لے لیا ہم بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں تو غم کس بات کا الا اکا علیہ ہند سلوات یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہیں صلوات کے معنی درجات کی بلندی ہے اور رحمتیں ہیں وہ الا اک اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں سفا مروہ کے اوپر دو بت زمانے جہلیت میں رکھے ہوئے تھے اور جب کفار سفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں کو ہاتھ لگاتے اور ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے جب مسلمان وہاں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچے اور مکئی مکرمہ فتح ہو گیا وہ بت ہٹا دیے گئے اب وہ سفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے لگے یہ خیال آیا کہ صفا مروہ پر سعی جو کی جاتی تھی وہ تو بتوں کی پوجا کے لیے کی جاتی تھی اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں اب سعی نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید فخان حمید نے ارشاد فرمایا انفا اللہ بیشک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے بت رکھ دیا تھا کئی سو سال تک وہ اسی نیت سے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے رہے لیکن اے مسلمانوں تمہیں صحیح اس نیت سے تو کرنی نہیں ہے تمہاری نیت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر صفہ مروا کے درمیان صحیح ہے اور تمہاری نیت تو حاضرہ ردی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ادا کرنا ہے تمہاری نیت اچھی ہے اس لیے تم پر کسی قسم کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے صفا مروا کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا حالانکہ یہ پہاڑیاں ہیں اور اسے نسبت اللہ کی بندی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے کہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے یاد آتے ہیں اور جب اللہ کے نیک بندے یاد آتے ہیں تو ان کی جو عبادتیں ہیں ان کا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں رونا ہے دعائیں کرنا ہے وہ یاد آتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے اشاد فرمایا فمن حج جل بید ابھی پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلاں اس پر کوئی حرج نہیں وفا بھی ماں کہ وہ ان دونوں صفا مروا کی پہاڑیوں کی سگی کرے اس میں کوئی حرج نہیں اب تم اپنے ذہن سے وہ پرانی باتیں نکال دو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو اور اگر کوئی غلط لوگ وہاں پر غلط حرکتیں کرنے لگیں تو غلط حرکتوں سے وہ چیز بری نہیں ہو جاتی وہ چیز تو اچھی رہتی ہے مثلا مزار ہے کسی ولی کا تو مزار تو مزار ہے وہاں پر تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہونا باعث سے ہے مگر اگر وہاں پر خرافات ہو رہی ہیں کوئی نعوذ باللہ میں ظالب سجدہ کر رہا ہے طواف کر رہا ہے رکو کر رہا ہے یا بھنگ پی رہا ہے یا چرس پی رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے مزار اقدس کا تقدس یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ مزار مقدس نہ رہا وہ تو مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ سے بڑھ کر مقدس جگہ کون سی ہوگی کافروں نے یہاں پر تین سو ساٹھ بت نصب کیے تھے ابھی یہ بھی ارض کر دو کہ اگر یہ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ بیت اللہ شریف میں جو ہوتا ہے سب صحیح ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے حکمت ہے تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ پر سینکڑوں سال نصب رہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہے لیکن اس کی مشیت تھی آزمائش تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو سارے بت جو ہے ہٹا دیے گئے اشاد فرمایا من تقوا خیرن اور جو کوئی تم نفلی کام اپنے شوق سے کرو گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی شاہ نیکی کا سلا دینے والا, علم والا ہے۔ فرمایا، ما انزلنا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البینات روشن نشانیوں سے یعنی یہودی عیسائی جو طوری اور انجیل کی آیات چھپاتے ہیں انہیں چینج کر دیتے ہیں الہدا اور ہدایت کو چھپاتے ہیں مین بادی ما بین نا بعد اس کے کہ ہم نے اسے بیان کر دیا للناس لوگوں کے لیے فل کتابی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی و یلعنہم اللاعون اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے الا الذین تابو مگر جو لوگ توبہ کر لیں واصلحو اور اپنی اصلاح کر لیں وہ اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں فلاکا اطوب علیہ <عَلَيْهِم> بس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول فرماؤں گا وہ انت طواب <الرحیم> اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں ان لدی نام کا فروغ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اور مر گئے وہ کفات اس حال میں کہ وہ کافر ہیں یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی الا علیہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لانت اللہ اللہ کی لعنت ہے الملاکا اور فرشتوں کی لعنت ہے اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں تمام لوگ سے مراد مومنین ہیں اور تمام لوگوں سے مراد کو فر بھی ہیں کہ آج تو کافر نہیں جانتے مگر کل بروز قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لانت کرے گا خالدین فیہا ہمیشہ وہ اللہ کی لانت میں رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا ورود اور وہ مہلت نہ دی جائیں گے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے ایسے کئی کلمات ہیں کہ لوگ وہ بول کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں عام طور پر لوگ کسی کے مرنے پر یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے نعوذ باللہ اللہ ذالک اس طرح کہتے ہیں مرنے والے کے متعلق اچھا آدمی تھا اچھے آدمی کی تو اللہ کو بھی حاجت ہے اللہ کو بھی ضرورت ہے بلا لیتا ہے اپنے پاس نعوذ باللہ اللہ ذالک یہ جملہ کفر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت سے اور حاجت سے پاک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اچھا آدمی تھا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اچھے آدمی کی اللہ کو بھی حاجت ہے ضرورت ہے یہ جملہ کہنا کفر ہے اور اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ تحجد پڑتا ہو لیکن اس کلمہ ایک کفر سے اس نے توبہ نہ کی تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب بتائیے کتنی بڑی آزمائش ہے اٹھائیس کلیمات کفر امیر اہل سنت کا یہ کتاب چاہے اٹھائیس کلیمات کفر اس کا مطالعہ کیجیے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے اسی طرح امیر علیہ سنت کا رسالہ گانے باجے کی تباہ کاریاں تو اس میں وہ کلیمات کفریاں لکھے ہیں جو آج کل گانے باجوں میں عام ہے اور جو شخص تجدید ایمان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ ہے تو بہت آسان مگر مشکل یہ ہے کہ جس کا ذہن دینی نہیں ہے اسے کون سمجھائے کہ یہ تم نے کلمہ کفر بک دیا ہے اس کو سمجھانے جائیں تو وہ آٹھ دس اور کلمہ کفر بک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نور قرآن سے لوگوں کو منور فرمائے تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمہ کفر بکا اس سے وہ توبہ کرے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے اور جسے یاد نہ ہو کہ ناجانے جانے میں نے کہا ہے یا نہیں کہا کوئی ایسا کلمہ کفر تو وہ اس طرح توبہ کرے گا کہ اے مالک کو مولا اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں کوئی کفر کا جملہ مجھ سے نکل گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اسلام میں داخل ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مل کر تجدید ایمان کر لیتے ہیں سلا تو السلام یا رسول اللہ یا اللہ آج تک, آج تک اگر آج مجھ, سے مجھ, سے مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں لا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ, صلی, اللہ, صلی, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اگر کوئی کافر ہو جائے تو تجدید نکاح کا طریقہ مشکل لگی ہے بہت آسان ہے کارڈ وغیرہ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں صرف دو گواہوں کی موجودگی میں اور یہ دو گواہ اپنے رشتے بھی ہو سکتے ہیں اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ بالغ ہو تو دو گواہوں کی موجودگی میں یعنی دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں مرد اپنی بیوی سے یہ کہے یعنی اب تو نکاح ٹوٹ گیا سابقہ بیوی بی سے یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا ہک مہر مثلا پانچ سو روپئے رکھ لے حق محل پانچ سو روپئے کے عورت کہے میں نے قبول کیا اور دو گواہ سن لے یہ تجدید نکاح ہو گیا بزرگ نے دین کا تو معمول تھا وہ وقتاً فوقتاً تجدید ایمان بھی کیا کرتے اور تجدید نکاح بھی کیا کرتے تو مرد کہے گا میں نے تجھ سے نکاح کیا با ایوز حق مہر پانچ سو روپے کے عورت کہے گی میں نے قبول کیا اور دو گواہ اگر مرد ہیں وہ سن لیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہیں وہ سن لیں رشتہ دار بھی گواہ بن سکتے ہیں تجدید نکاح ہو جائے گا وہ الاح کم اور تمہارا محبود الاح واشد ایک ہی محبود ہے لا اللہ علاح اس کے سوا کوئی مابود نہیں ارشمان رشیف وہی بہت زیادہ مہربان بہت رحم کرنے والا